رم سم سم سان رم شریف کی انشاء اللہ قریب تو رہی ہے تو گرو کار اور بانڈ بھگتی یہ بیٹھ جائیں گے اور ہمیں دین سکھائیں گے ہاں ان کو پوچھو کہ میں فرض کتنے ان کو نہیں پتا ہوگا ایک میں مبالکہ کرتا ہوں ابھی اسلام سکھائیں گے ہم کو اور علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے ہم سے سیکھو دین اور ساری ساری زندگی ناچتے ہو یہ نوٹیں دیکھ کر دین سکھانے آ جاتے ہو یار یہ لانے والے بھی مفاد پرست ہوتے ہیں وہ اس لیے ہیرو اور ہیروئن اور طرح طرح کی بے پردہ عورتوں کو اور ان کے فرما بردار مذہبی لوگوں کو بھی لے آتے ہیں جو یہ کہیں وہ بولیں اب ایسا کھینچنے کی بات ہوتی ہے ان کو بھی دیتے خود بھی لیتے ہیں اور عوام بیچاری وہ نام کی وجہ سے وہ ان کو کہا بھئی بڑا نام ہے بڑا گلوکار ہے فنکار ہے ناچنے میں ماہر ہے تو اس کو سن رہے ہوتے ہیں اور اس میں دین کی بربادیاں میں آپ کو اب بھی سے کہہ دیتا ہوں کہ مہربانی کر کے صرف سنی عالم وہ بھی صحیح علم رکھتا و مستند ہو اسی کو سننا ہے ورنہ گمرائی کہہ کر نہیں آئی کیوں ہمیں اپنی معلوم اپنے دین کے معلومات کتنی ہیں اللہ اللہ سننے سے بس وہ بہت مطلب یہ نقصان ہو رہا ہے سے دین کو چند سکوں کی خاطر جو لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ خدا کو کیا جواب دیں گے دین صرف علماء بیان کر سکتے ہیں عوام یا اس طرح کے جو دین کا علم جن کے پاس کافی مقدار میں نہیں ہے نا ان کو مطلب اس طرح کی دینی باتیں آ کر بیان کرنے کی شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے مجھے کسی سے جاتی دشمنی نہیں ہے میں نے تو دین کے حکام بیان کی ہے جو سا کرے گا گناہ گناگار ہوگا میں تو جاننا کے حساب سے بچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں نا, ہم کو کون سا دا, مدنی چینل مدنی چینل کی کوئی ہم انکم کے لیے تو کر نہیں رہے میرے کو تو نہ آج تک میں نے الحمدللہ مدنی چینل کیا دعوت اسلامی سے کبھی ایک روپیہ نہیں اٹھایا اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی چائے پینے سے بھی بچتا ہوں سب پیتے ہیں, میں نہیں پیتا بچتا ہوں اپنی چائے پیتا ہوں ہماری اپنی میں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ چائے میری اس کے اجر میں چلی جائے میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں مدانی چینل سے مجھے کوئی انکم نہیں ہے جو میرے دوسرے چینلز کے مقابلے پہ اور ہمارا کمپٹیشن ہے ایسا بھی نہیں ہے مدانی چینل تو آپ کو پتا ہے کہ نا ایڈ بھی نہیں لیتے ہوں. ایڈ ہم نہیں لیتے بس ہم آپ کی جیبوں سے لیتے ہیں الحمد للہ رسول مالی تعاون کرتے اور یہ مدنی چینل چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے اور چلتا رہے گا اور دین کی تبلیغ کر رہا ہے اس دین, دین, دین ہے الحمدللہ جو جانتے ہیں ان کو پتا ہے تو صرف گھر میں مدنی چینل رکھتے ہیں بے شمار آپ کو ملیں گے جو صرف مدنی چینل ہی گھر میں چلاتے ہیں اور کوئی چینل ان کو نہیں جمتا ایک ہی بس مدنی چینل الحبیب صلی اللہ تعالیٰ